پیر ناراض پیرے ناراضر خدا جنہ دبری نل تا نل چار نا لگے جہاں تصبیت مرید پر چیشتی اسلام کا سودا جیچن مقبولیت کئی کمی قبولیت تھی نظر کا بند جو اندر جناب کو جنہ کو خریدتے کل نو سمے جو 30 اسلام دیے سبدا لوکا نو دعوت جو دیا دی نام اسلام ہے اجو اسلامی سکول اسلامی کالج اسلامی آسفون، اسلامی کالج اسلام سامنے سونی بن سکان نقش بندی ہر ज खड़े इस्लापी लाने खा जाए بہنا مراد بولوان اسحی شالوی ہے کہ وہ جو سادہ پیر میرے لیے مہرے لیے سای کرنے سے اپنا خیلی شالوی ہے اسحی تھی صحیح لیکن رتی پٹی آلی توکی سکتے ہیں نا شمدھی کیوں بہت مدھے ہیں نا چکتے ہیں تو ہر کوئے جو سگریاں دے کپڑے دے توکی ہیں جیدے تو سا آ سمجھے دید یہاں لا ناتا ہے सोने नबी सरवर एक रंग कपड़े का अगर नक ने मे क्या आपने नक तू घोड़े भी पगते शहर शहर सोने नबी कोई रंग अपनी जमात का रखा नमात रंग जित के सोने कपड़े होने में पूरे कर لاس کا نام بنا ہوں سکھ سا بھی پگ پا دیا سکھ سا بھی پگ لے کے آ جائے تو کپڑے جو نشان ہی بنایا جائے ہر بندہ منافع ہر طرح کے بند کپڑے اپنا کے پیشہ لوگ میں پڑھ سکتے ہر لگا جماعتوں فلاں جماعت چیزیں باہر کیڑے پ کیڑے پال تے ولہن دے جی بلاو نے دے ہوتے کم بھی جڑی ہونیاں سی سیو کر دے مزہ بن رہے کیڑے کڑ دے وہ سو دے پچھو دی چھوڑی اتے جڑا کیا پچھو کیا پچھو ہن ہاں اگے ماشاءاللہ فضل اللہ دے باٹیاں دے اے سمت دا یہ مدل سمجھائی نہیں دیتی پورا ساری کائنات ای نہ مدل ہوندا ہے وہ سو دے پچھو دی عزت سے دنیا بخت بندہ شمار تنیا کی شکتی بخ نند آخرت دنیا بھی میں ہڑتال بال اپنے امریکہ برطانیہ پاکستان حکومت سارے گھر اے سی لو بہترین مقام بناؤ اور باتتی خبردار یہیں جی کمنٹی بانتی ہے لیتبال کا لبیجے سو امریکہ برطانیہ حکوم پر تچھنا تھی دے دنیا ساری دیاں سے نیتی بیٹھ دائی طرح بول لے اوڈے آپ پر سارا کرنے مکار کوٹی پانے بڑیے اور اوڈے کرے پر جناب جیتوانی میر بانی یہ نہ چھپا بھی تانے دنیا لہنٹیا ساری ریمار کرمیت مرت سفراظ کار دے ہو موزہ ہی کار دے بتا دیکھتے اپنی دنیا نے چاس بنا گئے آخر برداشت دنیا بھی گئی بھی گیا دنیا بھی مراد گئے کوئی सुनेू शेर आप गए अख निके पक्की गाली जी दिखा कच्ची हो सकती जाए जल्द एक बंदा अंब चुके खट्टा जल्दी मनेज है ना एक नहीं खा था खट्टा बाल झूठ چوپر پڑھ لیے شرط میں سارے میں خان آئے مغرب واضح عزاب حاضر سے با خبر ہوں میں واضح اد سمجھ دی موجودہ تعلیم کو تعلیم میں سمجھ عذاب ہے دان شہادر سے باخبر ہوں میں کیوں باخبر ہے میں کو پتہ ہے عذاب چاہیے ہے میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل ابراہیم خلیل علیہ السلام کو چوٹ زور لال سکے بھائی میں گئی نال آپ گیا کچا گا تیسے تو اڈے فضل فضل خدا تھی نجب مصیبت مصیبت کو سچیا گئے میں فضل خدا گا بچا کدے ہوں ترسا جی ویسو تو ترسا تو خر کو ہاں مردان جناب مرد والے نشانہ بابا جیس چوہدری گال نہیں کی اقبال پٹ پیٹ ری ہوتی نے علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن تو ادمی بڑے عورتیں شرم حیا دلایا وہ پا نکلے علم جڑے علم دا سرے نکلی جو رن رن نہیں نہ رہے کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت تو ادمی مرے اندھے بھی نا گا علم نہیں کرے دا اندر سجا کے نہیں نا تو نظر رکھنا لازم میری مرد کو مرد کو بچا دے لاہور چوری سو دے گئے دو چوری لڑکے ایک مسا لینا پب ل مرد سمے سو گنا شان جی صرف جانا حکومت بندہ बाबा जी क्यों भाई बैठे आके पुत्र फर्दा नहीं करते करंट करंटे करू करंट लगते نبی کو ہی نظر نظر شیتان پی تیر تیر لا گیا زخمی زخمی اپنے آپ کو نہیں چل سکتا اور اور جو باہر نکل شیطان دی میں رکاو جل کے اگل رات کو ہوگی ہونے اچھا مطلب یہ ہوا ہے اوے دو میں سارے ارولے تھا گاؤں کے گھر کے ساتھ جاؤ 14 دن غور جاوندے کا گل کرنی تھا لگا لے میں نے یار حمزہ علی کی بات میں تو ہویا دوسرا لگے انہیں حل نہیں وہ میں کوئی زاپاس میں کہ پہلے سے دس میں نے نہیں لگا جو ریفاس میں نے دس دس وہ ایک نرخ لگاؤں چاچا دیکھا سی دو چکر ہوٹ کیا گسا نہیں اللہ گوریا لگا سالا واں کے گوریا لگا سالا واں کے دس دن بھی یہ سٹوڈنٹ اچھا تو وہ مکاجل ہو گئے پہنچو پانچ بندوں سے جائے پانچ بی بی ہوٹل میں گدیگر پانچ بندے استعمال کر بی ہے باستر سے سنا ہوا کیا ہوا کہ یار گالے پر صحیح ہے کہ ٹائم پہ آنا کی صحیح ہے مٹی مالے پہنچ گئے تھے جو صاحب یا صاحب کہ سینجن دل چھا گیا जाड़ा है। करें। है कितना डर बंदे कि बयान करें देर द रूप उनके ब्याह ही راہر رہنائے واسطے بڑھائی رکھتے کہ اس کا کو ہونے میری سوڑتے گنے چچتے پہکڑے نگرے کچھوں میں سننات لگی دی رکھی میرے گالی ساٹھ گھتے ہیں سنال سلما اللہ علیہ وسلم ساٹھ گھتا ہے وہ آگے وقت کار میں شکل گٹا جنے میری سوڑتے گنے کیا نگرے کچھوں سے یہ ہار ہوں جائے ہیں ہمارے سے چھوڑتے ہیں ہمارے سے چھوڑتے ہیں ہمارے سے روحدی ایلا مشکل میں روحی کرنے سیک علاج علاج رومی کے سوز میں مسلمان بچہ مسلمان مولا رومی رومی سرکار جلال رومی رام روم دے سو لگ جی اور تیرا علاج او جادو جے ترپ سے آتے اور رومی دا سوز درد تولے دا رومی دا سوز درد کیا ہے وہ ساری دنیا دی مذہبات ہے رب واحدہ واقعات پاسی یا سکر دے دی رب نماز پاسی وہ دنیا دا عاشق تے کو دے تے کو ایک آکرہ تے کو دار دون دا عاشق بڑھنے دے میرے کلام میں مجید پہنچ بزرگ <vibran Matthew> <readings>